الشمس صورت الشمس مکی ہے اس میں پندرہ آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت کا پہلا لفظ الشمس آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول یہ صورت تمام کے نزدیک مکی ہے ابن مردوہ اور بیحقی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابن مردوحہ نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ شم سے وضوحا مکہ میں نازل ہوئی تھی